الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام اللہ رسول حمد اصحبی اجمائی اماب ام فاؤزب من الشیطان غزیم آٹھویں پارے کے شروع میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کئی لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کافر جو آپ کے مخالف ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھیج دیں وہ ان سے کلام کریں اور کہیں کہ یہ محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنے پہلے مر چکے ہیں اگر وہ سارے ہم ان کے سامنے کھڑے کر دیں زندہ اتنی بڑی بھی نشانی دکھا دیں نا انہوں نے پھر بھی نہیں ایمان لانا یہ ایسے لوگ ہیں ڈھیٹ قسم کے لوگ اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بات کرتے رہیں اور اللہ کی بات پر آپ جمے رہیں لوگوں کی پرواہ نہ کریں کیوں بین توتے اکثر امن فل لرد ید اللہ اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے اکثریت کے پیچھے لگیں گے اور ان کے مرضیاں اور ان کی خواہشیں اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے یعنی اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے اکثریت ہمیشہ نافرمان ہوتی قرآن پڑھو اکثر لوگ نہیں جانتے قرآن میں ہے اکثر لوگ جاہل ہیں اکثر لوگ مشرک ہیں اکثر لوگ نافرمان اور قرآن میں ہے کہ تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں تھوڑے لوگ شکر کرتے ہیں اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ والدین کی نافرمانی اچھی بات ہے سب یہی کہیں گے کہ والدین کی نافرمانی بری بات ہے لیکن اکثریت دیکھ لو نافرمانی دنیا میں اکثر لوگ بے نماز ہیں حالانکہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی اچھی بات ہے دنیا میں اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اکثر لوگ دھوکہ کرتے ہیں اکثر لوگ غلطی پر اس کا مطلب اکثریت ہمیشہ گمراہی کی راہ پر تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اکثریت کے پیچھے زیادہ بھیڑ بھاڑ یا لوگوں کے تیور یا لوگوں کے خواہشات پہ نہیں چلنا کیونکہ یہ تجھے تیرے جیسے انسان جو نبیوں رسولوں کا سردار ہے ہدایت پر ہے تجھے بھی گمراہ کر دیں گے یہ اکثریت ایسی چیز ہے اچھی اس سے معلوم ہوا کہ پیروی حق کی ہونی چاہیے اکثریت کی نہیں زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ حق کیا ہے اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے باپ مخالف برادری مخالف علاقہ مخالف گھر والے مخالف ساری دنیا مخالف اکیلا تھا نا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ نے کیا فرمایا ان ابراہیم اکان اما ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہی امت تھا اور جبات تھا جس کا مطلب ہے حق کو دیکھنا چاہیے ریڈیو کہہ رہا ہے جی ٹی وی کہہ رہا ہے جی اخبارات کہہ رہے ہیں جی سارے مسلمان کہہ رہے ہیں جی سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کیا بات ہے پانچ ہزار مفتی نے فتوا دے دیا ہے دس ہزار مولوی صاحب نے دستخط کر دیے ہیں بڑا ثواب کا کام ہے اللہ کی قسم اگر اللہ نے اس کو ثواب نہیں کہا رسول اللہ نے نہیں کہا سر وہ کوئی ثواب کا کام نہیں اور اگر آدمی قرآن پر حدیث پر عمل کرتا ہے ملک نہیں نہیں گلینی گھر والے بھی مخالفت کرتے ہیں سارے اور کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں اللہ کی قسم اگر آپ اکیلے بھی ہیں نا قرآن اور حدیث پر ہیں تو آپ حق پر ہیں تو بات یہ ہے کہ حق وزنی ہوتا ہے حق ثابت ہوتا ہے حق قائم ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے حق کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے یہ سلام ہے نا پونی ہوتا سلام بڑی جھاب اور بہت زیادہ لہریں بڑے پل پلے چڑھاؤ بعد میں ہر چیز ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور اصل پانی جو صحیح ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے جھاگ میگ تن کے شن کے غبار چڑھا ہوا بیڈ یہ سارا باطل ہے اکثریت کا اور نیچے حق جو ہے اصل ثابت یہ اللہ نے بیان کی اس کے بعد اللہ نے بکا والے لوگوں کے مشروق کے غلط کاموں کا بیان کیا ہے اللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تم جو اربوں کی جہلیت اور اربوں کی جو ہے نا جہلیت اور گمراہی اور ان کی غلط ربش پڑھنا چاہے وہ سورت انعام کی یہ ایتے میں پارے والی پڑھ ان میں سے ایک جو حالت ان کی یہ ہے کہ وجا ذرا بزام و حضا علی شرح کا ما کان علی شرح کام فلا یسر فسر اللہ شرح کا اپنی کھیتی باڑی میں جانوروں میں اللہ کے حصے بھی مقرر کرتے ہیں اور جن کو انہوں نے اپنے مشکل کشا حدت رواب بنا رکھے ان کے بھی حصے مقرر کرتے ہیں اگر اللہ والا حصہ کھیتی والا خراب ہو جائے آفت آ جائے تو کہتے ہیں اللہ تو مالدار ہے نا اللہ تو غنی ہے نا ہاں اللہ کو کیا دینا لیکن اگر جو ان کے مابود مشکل کشا ہے اگر ان کا حصہ خراب ہو جائے تو پھر اللہ والے حصے سے ادھر دے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ فقیر ہیں اللہ تو غنی اور جانوروں میں بھی اسی طرح کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حصہ بھی ان کو دے دیتے ہیں اور ان کے حصے میں کبھی کمی نہیں آنے دیتے یہ ان کی جالت اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان سے آگے بڑھ گئے انہوں نے کھیتی باڑی میں اللہ کے ساتھ ان کا حصہ رکھا اپنی درگاہوں کا جانوروں میں اللہ کے ساتھ ان کا حصہ رکھا انہوں نے اولاد میں بھی رکھا ہوا کتنے لوگ ہیں کہ ان کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بال کٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑی سی لٹ چھوڑی ہوئی ہے کیوں کہتا فلاں بابے نے یہ دیا ہے بزرگ نے اور اتنے سال کا ہوگا تو وہاں جا کے لٹ کاٹیں گے انہوں نے مکہ کے مشرقوں نے کھیتی باڑی میں جانوروں میں حصے رکھے ہوئے تھے اپنے مشکل رواہوں کے انہوں نے اولاد میں بھی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دس وسیطوں کا ذکر کیا ہے دس وسیطیں جو ہر نبی رسول کی شریعت میں تھی اور ہر کتاب میں تھی کیا شرک نہیں کرنا والدین کے ساتھ نیکی کرنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا اور ویسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا بے حیائی کے کام باتیں نہیں کرنی پورا تولنا ہے پورا معاف کرنا ہے کمی نہیں کرنی وعدہ پورا کرنا ہے اور جب بھی بات کرنی ہے انصاف کی بات کرنی ہے صحیح اور اللہ کا ڈر اور خوف اور سیدھی راہ جو ہے اس کو اپنانا ہے ان کو کہتے ہیں دس وسیطیں جو ہر کتاب ہر شریعت میں تھی اور یہاں آٹھویں پارے میں قرآن میں بھی اہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی دو دائیں کھینچی اور دو بائیں کھینچی اور فرمایا یہ جو سیدھی لکیر دیکھ رہے ہو یہ دو دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہو یہ دو دائیں لکیریں اور دو بائیں لکیریں یہ گمراہی کے راستے ہیں گمراہی کے اور یہ سیدھی راہ ہے حق کی راہ ہے اپ نے یہ ایٹ پڑھی آٹھویں پارے والی و نہ سراتی مستقیمن فتب ہو ولاب سبلا فتح کمن سبری لال کم مسا کم بھی کہ یہ میری سیدھی راہ ہے مستقیم سیدھی اللہ کی لائے وجہ فی جس میں کوئی ٹیڑھا پان بال چھال کا جربی نہیں ہے بالکل سیدھی راہ یہ سراتے مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اور اور راستے پکڈیوں پر نہ چلو کیونکہ اور راستوں پر جاؤ گے پھر کا پرستی کی لاگت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میری راہ یہ سیدھی سراہتے مستقیم والی راہ ہے اسی راہ کو تم اپنائے رکھنا یہ نہیں کہ جاتے جوتے برادری کا مسئلہ آ چل تھوڑا ایسے ہو جاؤ جاتے جاتے اگر بھی بچوں کا مسئلہ ہے تھوڑا سا ایسے ہو جاؤ جاتے جاتے جاتے چلو یہ سراہتے مستقیم نہیں ہیں مستقیم یہ کہ سیدھی لکیر کھینچو خط مستقیم رسم و رواج کی ٹانگ کٹتی ہے کٹ جائے سوسائٹی کے تقاضے کا سر اڑتا ہے اڑ جائے ہر دل عزیزی جو ہے یہ ختم ہوتی ہے ختم ہو جائے بس اللہ رسول والی راہ سرات مستقیم یہ سیدھی راہ ہے اتفاق اور اتحاد کی راہ اور باقی ساری فرقہ پرستی اور گمراہی رسم و رواج کی دعوت باپ دادا کی دعوت علاقے شہر کی دعوت سوسائٹی نظام کی دعوت یہ سب فرقہ پرستی ہے اور قرآن حدیث کی دعوت اللہ رسول کی دعوت کال اللہ کا رسول کی دعوت فرمان خدا فرمان مصطفی کی دعوت یہ سراتے مستقیم فرمایا جو عقیدہ میں نے بتایا اس کو اپنائے رکھنا جو نماز میں نے سکھائی اس کو پڑھتے رہنا دروج جو میں نے بتایا وصیفہ جو میں نے سمجھایا شادی گمی کے طریقے جو میں نے بتائے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو میں نے سمجھایا ان باتوں پر چلتے آنا ان پر قائم رہنا لوگوں کی تانو تشنیف بولوں اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا اے میری امت مرنے کے بعد تمہاری میری حوضے کوثر پر ملاقات ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں جو تھی نا یہ نصارہ ان کے بہتر فرقے ہوئے تھے میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور فرقہ کا مطلب ہے جو نکلے کسی کی طرح منسوب ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ جناب وہ جو 73 فرقے ہوں گے وہ سارے گمراہ ہوں گے فرمایا ہاں وہ سارے گمراہ ہوں گے سوائے ایک فرقے کے ایک جو ہے وہ صحیح ہوگا پوچھا گیا جناب وہ ایک کون سا صحیح ہو گیا میں ماں انالے و صحابی جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا رضوان اللہ علی. یہ حق کا راستہ ہے کل میں میں کا ذکر سکر اللہ رسول اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول اطحیات شور میں دو کا اقرار اللہ رسول اور قرآن میں یتی اللہ باتی اور رسول یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم اور جب مریں گے قبر میں چاہیں گے پہلا سوال رب کا دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ تعالی نے رسول اسم کا عقیدہ بیان کیا کہ آپ نبیوں رسولوں کے سردار ہیں میں اجمل ہیں سیرت میں اکمل ہیں اسمانوں کے آپ مہمان بنے اور آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھول ہیں آپ اپنا عقیدہ بتا دیں اپنی امت کو جو تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وارے وارے چاہتے ہیں وہ آپ کے عقیدے کو اپنائیں گے اور جن کا عقیدہ رسول عصم کے عقیدے سے مل گیا ان کا عقیدہ ہے اور جن کا عقیدہ رسولاسم کے عقیدے سے نہیں ملا ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کیا عقیدہ کل کہہ دیجیے ٹیم نہ صلاحتی و نسخی وما حیامار لا شریق علا ابالک مرت من المسلم کہہ دیجیے پیارے پہ غمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد کی نماز صلاسم میرے رقو سجتے قیام خوشو خودو رونا گڑ گڑانا سورنا پکارنا ونو سکی میری قربانیاں بکرے چھترے میری مالی بدنی عبادتیں محیا میری زندگی اما اور میری موت بھاب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بھائی موس علیہ السلام کے لیے نہیں کسی زندہ مردے کے لیے نہیں میرا یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا رب چرند پرند کا خشکی کی مخلوق طریقی کی مخلوق نظر آنے والی نہ نظر آنے والی سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا میرا سب کچھ اس کے لیے لا شریک لا جس کا کوئی سانچھی نہیں کوئی برابری کرنے والا نہیں اپنی مرضی کا مالک ہے کسی کو دے کسی سے لے لے کسی کو پوری دے کسی کو ادھوری دے کسی کا چولہ چلا دے کسی کا بجھا دے کسی کشتی پا لگا دے کسی کی ڈبو دے سن لے گناگار کی سن لے جواب دے دے پیغمبر کو دے دے اللہ سمد اللہ بھی ہے ہاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی گدیوں درگاہوں آسنانوں والے قبروں مزاروں والے کلندر سائن انبیاء, صلحات سلاحاد و عہدا شہدا ہو علماء جن فرشتے سردار ریا بادشاہ وہاں پوری دنیا کائنا اکٹھی ہو کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور اگلی سورت ہے آٹھویں پارے سے شروع ہوتی ہے آدھا پارہ آٹھویں پاروں کا ہے, پارے کا ہے اور تین پاؤ نمے پارے کی ہیں سورت الراف الراف ایک تیسرا طبقہ ہے قرآن مشید میں عام طور پر دو طبقوں کا بیان ہے جنت والے جہنم والے دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے لیکن اس صورت میں ایک تیسرے طبقے کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالی ترازو لگائیں گے نا جن کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جن کا گناوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جہنم میں اور جن کا برابر ہو جائے گا وہ الراف وہ جنت جہنم کے درمیان ہوں گے نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے کچھ مدت تک اور ان کا مکالمہ یہاں قرآن مجید میں موجود ہے جنتیوں سے بھی یہ بات کریں گے جہنمیوں کی طرف سے بھی دیکھ کے ان سے بھی بات کریں گے یہ درمیان میں یہ گرو۔ بعد میں اللہ اپنا فضل کرم کرتے ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا چونکہ تیسرے طبقے کا یہاں ذکر ہے سورت کے اندر اور وہ تیسرا طبقہ ہے الراف اور جنت اور جنم کے درمیان والا طبقہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہو جائیں گی شروع شروع میں یہاں درمیان میں ہوں گے بعد میں جنت میں چونکہ ان کا تذکرہ ہے سورت میں اس لیے سورت کا نام الراف سورت کے اندر اللہ نے فرمایا اتب عما ان رب کم ولا منٹو نہیں او لیا بھی کرو پیچھے لگو اس چیز کے جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات مت مانو. تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو بات تو سیدھی ہے خالق ہے مالک ہے ارادے ہے خوراک دیتا ہے گدا دیتا ہے, کلاتا پلاتا ہے اس کے بندے نوکر غلام ہیں ملک کے پیداوار ہیں ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے دو اور دو چار بات تو بالکل سیدھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اس کو مانو کیونکہ دین آسمان سے آتا ہے دین زمین پر نہیں بنتا شہروں میں شخصیات میں نہیں بنتا لیکن بہت تھوڑے لوگ اس بات کو سمجھتے ہمیشہ لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی بات کے مقابلہ میں باپ دادا سردار وڈیرے مذہبی پیشوا رسم و رواج اپنی سوسائٹی اس کا نعرہ لگایا دیکھو نو علیہ السلام نے آ کے اللہ کی بات پیش کی سرداروں نے کیا کہا قوم کو نو علیہ السلام کی بات نہ ماننا لا بدن ولا سوان ولا یو سو کا برسلہ یہ جو پانچ اپنے بڑے ہیں نا انہیں کو بس پڑھے رکھنا نو کی بات نہ ماننا بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے دور کی انہوں نے اللہ کی بات پیش کی اور قوم نے کیا کہا سرداروں نے بالکل ہم تیری بات نہیں مانیں گے ہم تو وہی بات مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے بات آئی اور اصارا کی اللہ فرماتے اربابا ہم منٹور اللہ ان لوگوں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو سرداروں کو رب بنا لیا تھا حاطم تائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ صاحبی اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عیسائی تھا عیسائیوں کا سربراہ تھا ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے مذہبی پیشواؤں کو رسول صاحب نے فرمایا مجھے یہ بتا جس چیز کو تمہارے مضبوطی پیشوا حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے جس کو حرام کر دیتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے جناب یہ بات تو تھی پھر میں یہی رب ماننا ہے رب کے مقابلہ میں زمین بنانے والا آسمان بنانے والا چاند سورے بنانے والا کبھی کسی نے کسی کو نہیں مانا سارے رب کو بڑا مان کے نیچے آک دیتے ہیں اپنے سرداروں کو اور اپنے بڈیروں کو اور اللہ کہتا ہے اس چیز کے پیچھے لگو جو تمہاری طرح رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے پھر دوڑ آیا مکہ والوں کا رسول اللہ صاحب نے اللہ کی طرف سے بات آئی جو ہے وہ پیش کی انہوں نے باپ دادا کے پیچھے لگیں گے اور تیری بات ہم نہیں مانیں گے اللہ فرماتے ہیں اس چیز کے پیچھے لگو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں ایک رب کا قرآن آیا ایک محمد الرسم کی حدیث اور سنت یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی اس لیے رسول اللہ سم نے مایا اللہ خبردار انی اونتی تل و مسلح میں دو چیزیں دیا گیا ہوں قرآن بھی اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی اس لیے فرمایا ترخت مرائی لن تلو ما تمسک تم کتاب اللہ وسلم تبھی یہی اے میری امت میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی تمہیں دیتا ہوں کبھی کمراہ نہیں جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے ایک رب کا قرآن ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس اللہ اللہ علیہ و الملائکت اجمعین کا قصہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور اس ابلیس کو اس کا نام عزازیل تھا کہا کہ آدم کا احترام کرو یعنی اس کو سجدہ کرو اور یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا یہ سجدہ تعظیم والا تھا احترام والا جیسے مسافہ کرتے نا اور معان کا اور پہلے سجدہ تھا بطور احترام کے ادب کے تعظیم کے اور عبادت کا سجدہ یہ اللہ نہیں حکم دے سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی کو کرو سارے نبی رسول بھیجے کتابیں نازل کیں کہ صرف میری عبادت کرو میرے بغیر کسی کی نہ کرو تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کہے کہ میرے بغیر کسی کو سجدہ کرو یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا یہ تعظیم والا سجدہ تھا جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا قرآن میں وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا تعظیم احترام جیسے ہمارا مسافہ ہوتا ہے مان کا ہوتا ہے سجدہ تھا احترام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ جناب یہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تعظیم کے لیے آپ زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں کیا صحابہ کرام یہ عبادت والا سجدہ پوچھ رہے تھے نہیں تعظیم اور احترام والا آپ نے آگے سے کیا کہا فرمایا یہ تعظیم کا سجدہ بھی میری شریعت میں جیز نہیں ہے اگر یہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم کرتا کہ خامن کو یہ تعظیمی سجدہ کرے تو پہلی بات تو یہ طے ہوگی کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا اب ہماری شریعت کے اندر یہ تعظیمی سیدہ بھی حرام ہے تاسیمی سجدہ بھی حرام ہے عبادت کا سیدا تو کبھی جائز ہی نہیں ہوا اللہ کے علاوہ تزیمی سیدا پہلے جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں وہ حرام ابلیش نے یہ سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کیوں نہیں سیدہ کیا کہ لگا انا خیر بن ہو خلقتنی من منار بخلقتا من پین میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے افضل خیر افضل کے آگے کیسے جھکے بات تو یہ تھی کہ اللہ نے کیا حکم دیا اس ظالم نے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی عقل رائے کیاس کو چلایا قرآن اور عدیز کے مقابلہ میں جو اپنی عقل رائے باپ دادا سوسائٹی کا تکا اور پھر لوگوں کی بات پیش کرے ابلی سی شیطانی طریقے پر ہے اور جو اللہ کی بات کے پیچھے چلے وہ آدم علیہ السلام والے طریقے پر ہے یہ جو اس وقت سے شروع ہو گئی آدم اور ابلیس سے ایک ہے وہی والے ایک ہے اللہ کے پیغام والے ایک ہے اللہ کے حکم والے ایک ہے رائے اکر رسم و روا باپ دادا اپنی سوسائٹی والے یہ اس وقت سے کشمکش شروع ہو گئی یہ جو ابلیس نے کہا تھا نا میں اس سے بہتر ہوں یہ بھی اس کی بات غلط ہے کیوں آگ بسم کرتی ہے ہر چیز جلاتی ہے ہر چیز ختم کرتی ہے اور مٹی میں رونق ہے کھیت ہیں. باغات ہیں قسم قسم کے پھول ہیں اناج ہیں مٹی میں رونق ہے لہذا مٹی افضل افسل ہے آگ سے اچھا پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک خالے کے ایک باقی سب مخلوق کے خالق کو بلندی رفت اور اس کو عظمت زیب دیتی ہے اور مخلوق کو آسی جی ان کے ساری جھکنا یہ زیب دیتا ہے مخلوق میں جتنا کوئی جھکے گا آجی آج ہوگی اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور مخلوق میں جو تکبر گھمنڈ اکڑ اوپر کرے گا اس کا مرتبہ کم ہوگا آگ میں بلندی ہے اوپر ہونا ہے. مٹی میں آجی آج ہے انکساری ہے جھکنا ہے لہذا مٹی افضل ہے یہ بھی بات اس کی غلط تھی باہر اللہ نے اس کو کہا چل راندہ درگاہ نکال دیا اس کو اور آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرا دیا اب شیطان کو بڑا غصہ کہ اس کی وجہ سے میں راندہ دھرگاہ گیا ہوں اب اللہ نے شیطان کو جب نکالا تو اس نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے مولت دے دے مجھے مولت دے دے قیامت تک یعنی قیامت کے بعد اٹھنے تک اللہ نے کہا کہ نہیں تجھے مولت ہے قیامت تک قیامت کا اکھاڑ بچھاڑ بھی تیرے اوپر ہوگا اور اللہ نے اس کو صرف اختیار اتنا دے دیا کہ یہ خیال ڈالتا ہے وسوا ڈالتا ہے اس کی کوئی حکومت نہیں ہے جیسے کہ تیرے پارے میں آ رہا ہے آپ سنیں ہیں حکومت نہیں ہے. اس نے اب خیال ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں اور ذہن میں خیال ڈالا کیا کہ آدم تجھے جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ساری جنت تیرے لیے اور تیری بیوی کے لیے ہے جاؤ جاؤ مرضی کھاؤ پیو اس درخت کے قریب نہیں جانا آخر سوچ اتنا بڑا اللہ اتنا بڑا رب اتنی بڑی اس کی حکومت اتنی بڑی کبریائی اتنی بڑی جنت سارا کچھ تیرے لیے حلال ایک درخت سے تجھے روکا اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ درخت بھی تیرے لیے حلال ہے تو اس کی کبریائی سلطنت میں بادشاہی میں تو کوئی کمی نہیں آنی تھی سوچ کیوں روک کیوں روکا بار بار سوچ کیوں روکا جب بار بار آدم کے ذہن میں یہ بات ڈالی کیوں روکا تو آدم نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اتنا بڑا رب ہے ساری جنت ایک درخت سے کیوں روکا بعد میں اس نے خیال ڈالا وسا اصل بات یہ ہے کہ اس درخت کے پھل میں یہ خاصیت ہے جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا باشدہ بن جاتا ہے اور اللہ کا پروگرام کوئی نہیں ہے یہاں تجھے مستقر رکھنے کا میں نے تجھے بات بتا دی آگے تیری مرضی یہاں اس نے یہ سوچ پیدا اچھا یہ شیطان جو ہے نا ہر ایک کو اس کی کمزوری دیکھ کے آتا ہے سب کو زنا شراب پر نہیں لگاتا دیکھتے اس کی کمزوری کیا ہے ہاں اس نے دیکھا آدم کے پاس جنت ہے ہیں باغات ہیں بیوی بھی پاس ہے جس کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ آیا یہاں سے کہ آدم سوچتا ہوگا یہ ہمیشہ رہے یہ تو انسان درد کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ زائل نہ ہو ہمیشہ رہے یہاں سے وہ آیا وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کمزوری دولت ہے اس کی کمزوری عورت اس کی کمزوری شہرت اس کی کمزوری کیا ہے وہ وہاں سے آتا ہے ہر ایک کو وہ ہر چیز پہ چھتی سو داؤ ہے اس کے آدم کے وہ یہاں سے کمزوری کو آیا دشمن نے جب قلعہ فتح کرنا ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ سوراخ کہاں ہیں دیوار میں تریڑے کہاں سے آئی ہوئی ہیں کھڑکی کہاں ہے وہ کمزوری دیکھتا ہے دشمن دشمن ہے نا ہمارا ہمارے باپ اور ماں کا تو اس نے آدم کی یہ کمزوری دیکھی کہ آدم سوچتا ہوگا کہ میں ہمیشہ یہاں رہ بار بار خیال ڈالا اور کہا یہی تو ایک چیز ہے کھانے کی آدم نے کہا نہیں نہیں, نہیں, نہیں. اللہ نے روکا میں بار بار بار بار جب اس نے دیکھا نا کہ یہ سوچ رہا ہے بار بار تو اس نے قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم میں تیرا خیر کھاؤ یہاں بابا پھنس گیا کیونکہ کبھی کسی نے قسم اٹھا کے جھوٹ نہیں بولا تھا اللہ کا نام لے کے کبھی کسی نے اب پندرہ صدی ہے کتنا فراڈ ہے کتنا دھوکھا ہے ہر چوتھا آدمی پانچواں لوٹا جا رہا ہے فراڈ پر فراڈ ہے لو بھی بڑے چکنے بڑے تیز ادھر سے فراڈ ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتے ہیں بڑے کنٹ لیکن پھر بھی ہزاروں نہیں کروڑوں کے فراڈ ہو رہے ہیں ملک میں کروڑوں کے کروڑوں اور اربوں کے فراڈ ہو رہے ہیں آدمی پوچھتا ہے وہ بڑا تلاک بنتا سا بڑا تیز سی اور ہوا سی تین یار کسماں بڑی تو مقصد کی دنیا میں بھی پستے ہیں اس وقت تو کبھی کسی نے قسم اٹھا کے جھوٹ بولا ہی نہیں تھا بابا یہاں پھنس گیا میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں یہ جٹ پٹ کھا لیا غلط فہمی میں کھایا فرس پھر بھی نتیجہ نکلا کہاں وہ جنت امن سکون والی رسولہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی سکون دیکھا ہی نہیں ہوگا کوئی وہاں آرام دیکھا ہی نہیں ہوگا اللہ جنت کا ایک چکر لگوائیں گے پوچھیں گے میرے بندے کبھی کوئی پریشانی کوئی مصیبت دیکھی تھی تو وہ جنت کا ایک چکر لگانے والا جس نے سو سال مصیبتوں میں گزارا ہوگا کہ اللہ مصیبت کس کو کہتے مجھے تو ہی نہیں وہ جنت رونے دھونے کا گھر بن گیا کس کے لیے ہماری ماں اور بابا کے لیے غلط فہمی سے دانا کھایا لیکن نتیجہ نکلا دورانی لباس اتر گئے ننگے ہو گئے بابا بھی ننگا امی بھی نگی اور رونا دھونا شروع ہو گیا جنت سکون کی جگہ مصیبت کا گھر بن گئی اور دنیا تو ہے ہی پہلے مصیبت یہاں ایک حدیث نہیں صبح کی اڑیسوں کی مخالفت شام کی رات کی دن کی کھانے کی پینے کی دیکھنے کی سننے کی اور نماز کی اور کاروبار کی مخالفت مخالفت 20 سال مخالفت تیس سال مخالفت 40 سال پچاس سال ساٹھ سال،, سال غلطیاں غلطیاں غلطیاں پھر غلطے غلطے غلطے غلطے, غلطے،, غلطے، پھر غلط فہمنی جان, جان پوچھ کے جان پوچھ کے جان پوچھ کے پھر آپ کہیں کہ یہاں سکون ہو پھر آپ کہیں کہ ہمارے گھروں میں امن ہو ہمارے ملک میں سکون ہو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اگر امن سکون والی جگہ مصیبت کا گھر بن سکتی ہے بابا اور ماں کے لیے غلط تمے سے دانہ کھایا لیکن نتیجہ وہاں بھی نکلا تو کیا یہاں نہیں نکلے گا نتیجہ نافرمانیوں کا آگے اللہ نے فرمایا کہ چاہتا کیا تھا اللہ فرماتے ہیں چاہتا تھا لیوب دیا سو آتے ہیں تاکہ ان کی شرم گاہوں کو ننگا کرے لوگ آج اللہ مع دشمنی کرتے ہیں نا سرے عمدہ کھینچ کے ننگا کرتے ہیں میں تجھے ننگا کروں گا یہاں لوگوں کے سامنے چوراہے میں شیطان ہمارے بابا اور ماں کا دشمن تھا اس نے ہمارے بابا اور ماں کو ننگا کیا وہ چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہیں نمائیں آج جو ننگا کرتے ہیں عورتوں کو مردوں کو پیٹ باری کے لباس یہ فیکٹری اور سارے یہ لباس ریڈی میڈ یہ جو برا رہے ہیں اور یہ میک میں حکومت کے مخلوط مدالس مخلوط پروگرام تعلیمی مخلوط پروگرام اور سارے نیٹ اور ٹی وی موبائل یہ سارا کچھ یہ سارے ملیس کا ایجنڈا ہے شرمگاہوں کو ننگا کرنا شرم گاہوں کو نمایاں کرنا شرم نظر میں بھی شرم نظر آتی ہیں گھروں میں بھی شرم گائیں نظر آتی ہیں مردوں کی بھی شرم گائیں اور عورتوں کے بھی شرم گائیں وہ شرم حیاء جو آدم اور ہوا کی فطرت میں تھا وہ نکل گیا امت سے اللہ مر رحمہ ربک بس جس کو رب نے یہ جو سمجھایا روزہ کے اندر بھی ٹی وی نیکٹ اور گندی تصویر موبائل کہاں نظر پاک رہے گی ہر وہ شرم گائیں یہ شیطان کا ہی جنگہ قرآن کہتا ہے شیطان چاہتا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ننگی ہوں میں ان کو ننگا کروں زلیل کروں اللہ نے فرمایا ہے شیطان گمراہ نہ کرے جس شیطان نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا سب سے بڑا بگارت وہ ہوتا ہے جو باپ کے دشمن سے سمجھوتا کرے دشمن شیطان ہے ہمارا اس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا اس کے شاروں پہ ناچنا بغیر تھی اور اپنے باپ کی نہ نہیں تو اور کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب بابا ننگا ہو گیا تمہارا تمہاری ماں ننگی ہو گئی ایک دوسرے سے شرماتے تھے ایک خاند تھا ایک بیوی تھی خانن بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے لیکن وہ بابا شرماتا تھا ہماری ماں سے ہماری ماں شرماتی تھی ہمارے بابا سے اور جنت قرآن قرآن کہ جنت کے پتے توڑ توڑ کے اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپتے تھے جو فطرت میں شرم اور حیا تھی آج وہ نلام ہو گئی نکل گئی شرم و حیا کہیں نظر نہیں آتی اور سارے شیطانی ابلیسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور بڑے بڑے گھرانے اور بڑے بڑے علاقے تباہ ہو چکے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ مزل اسلام والمسلمی اللہ منصل اسلام والمسلمی اللہ منصوال جہاداہدین اللہ من اخوان نام السجون اللہ مد مرزانہ مرض المسلمین سبحان رب کرب یسفون وسلام المرسلیم و رحمد اللہ رب